وقت یہ ہیں مشکل چیزیں ذرا دیکھیے گا وکت با اور پیروی کرتے ہیں قوم یہ کون کون پیروی کرتے ہیں یہ اوپر جو ہے نا نب از فریقن نب از فریقن میں لذین اوت الکتاب جی ہاں بالکل ٹھیک ہے وت یہ انہیں سے متعلق ہے ٹھیک ہے یہ آگے جہاں عبادت کی گنجلک ہو جاتی ہے نا وہاں یہ چیزیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں گی وتگو پیروی کرتے ہیں یہ وت کا اطف یعنی اس کا تعلق کہاں جا کے بنتا ہے نہ بظفرین اوت الکتابہ کتاب اللہ واضح رحیم کا اندن و انہوں نے پیروی کی نے اپنی کتاب کو اللہ کی کتاب یعنی تو کو پس پشت پھینک دیا تھا وہ فریق ہے وہ گروہ ہے جو پیروی کرتا ہے کس چیز کی پیروی کرتا ہے ماتلو جو کچھ کے پڑھی جاتی پڑھی, پڑھی تھیں اشیاتی شیطانوں نے اللہ ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلاۃ وسلام کی سلطنت میں اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں ان چیزوں کی جو چیز حضرت سلیمان علیہ اللہ سلام کے عہد میں پڑھی تھی اس وقت کے شیطانوں نے آپ یہ ترجمہ کریں گے اور ایک ترجمہ ہم یہ کر لیں گے کہ بتب یہ جو آج یہودی آپ کے ہم اثر ہیں یہ بنی اسرائیل والے یہ پیروی کرتے ہیں ماتپل شیاتینوں جو کچھ شیاتی نے منتر پڑھے تھے علام کے سلیمان حضرت سلیمان علیہ سلاۃ والسلام کی حکومت میں یعنی آپ یہ کہیں گے کہ یہودی اس وقت جادوگر تھے جادو کرتے, جادو کرتے رہے ہیں ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معاصر جو یہودی ہیں یہ اب تک انہی حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں اور جادو کرتے سمجھ ہیں سمجھ میں رہی اور دونوں ٹھیک بتبات شیاتین شیاتین سے کیا مراد ہے شیاتین سے مراد جن اور انسان دونوں لیے جا سکتے حضرت سلمان علیہ السلط کے زمانے میں جنات جو تھے وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے اور سکھاتے تھے ان چیزوں کو تو جو شدید جادو تھا جنات کے لیے ہوتا تھا وہ مراد ہے اور انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین یہودی تھے نا جو بھی بنی اسرائیل کے بچے کچھے لوگ تھے یہودی جو تھے وہ مراد ہیں یہاں پر کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کے دور میں وہ لوگ جادو کرتے ہیں تو اللہ نے گویا انہیں شیاطین قرار دیا تو انسان اور جنات دونوں ہو سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیے گا کہ متکلین جو تھے نا موتضلا کے وہ عیسائیت پر پہنچ کے بڑا زور لگاتے ہیں کہ شیاتین سے مراد وہ یہودی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر ہیں کہتے اور بھی مفسرین یہی ہیں لیکن موتضیرہ اس لیے زور لگاتے ہیں کہ جنات کو وہ مانتے نہیں حقیقت میں وہ کہتے ہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے تو یہاں پہنچ کر وہ دوسری رائے بھی لکھ دیں کہ اس سے مراد شیاتی بھی ہو سکتے سے مراد جنات بھی ہو سکتے ہیں تو ان کے اپنے عقیدے پہ زرد بڑھتی ہے تو اس لیے وہ یہاں زور لگاتے ہیں اہل سنت نے دونوں چیزیں لکھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیاطین سے مراد یہودی بھی ہو سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر اور اس کے ساتھ ساتھ شیاتی سے مراد جنات بھی ہو سکتے ہیں جو نے سلیمان علیہ صلاحسلام کے ملک میں ان کی حکومت میں تھے جنات کو ماننا اور جن کا قائل ہونا یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ضروری ہے ان کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ جنات اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتے لیکن بہرحال ان کا وجود ہے کیونکہ اگر نہیں مانے گا کوئی تو قرآن پاک کی کئی آیات ہیں احادیث ہیں جن میں بہرحال جنات کا ذکر ہے پھر ان احادیث اور آیات کو کیا کرے گا وہ عبدالحی صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ پر اسے اپنے فتوا میں بھی اور اور کتابوں میں بھی اہل سنت کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ جنات کے وجود کے قائل کہ جنات کا وجود ہے اور کسی خاص انسان پہ اس پہ جنات آتے ہیں یا نہیں آتے اس کا چاہے کوئی انکار کرے اور چاہے کوئی قرار کرے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا مگر ان جنات کا وجود ماننا ضروری ہے کہ وہ ہے اچھا ماتتلو شیاتی نام کے سلیمان جو کچھ پڑھا تھا تطلو کا یہ جو لفظ ہے نا ہر جگہ تلاوت کے معنی میں نہیں آتا کہیں کہیں اتباع کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے پیچھے چلنے کے معنی میں بھی آتا ہے آئے گی ایک جگہ ہم آپ سرچ کریں گے اس لیے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو پڑھی جاتی تھی شیطان پڑھتے پڑھی نہیں جاتی تھی بلکہ شیاطین پڑھتے تھے اللہ ملک سلیمان اللہ بمانہ فی یہ حروف جارا جو ہیں یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں فی ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں ایک جگہ آیا است موسا علیہ السلام کے متعلق وہ داخل ہوئے شہر میں الہین غفلتی الحین غفلتی اور وہ اس وقت شہر میں داخل ہوئے جب لوگ جو تھے وہ غفلت کے اوپر تھے غفلت کے اوپر مطلب سوئے ہوئے تھے نیند کے اوپر تھے مراد ہے نیند میں تھے اسی طرح اللہ جو یہاں پر لفظ ہے یہ فی کے معنی میں کہ شیاطین جو کچھ جنات پڑھتے تھے علا کے سلیمان حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام کی حکومت میں وما کفر سلیمان اور ہر گز کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلاۃ وسلام نے ولا کن اور کفر کیا کنوں نے شیاطین نے فر سلیمان سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تین باتیں یہاں بتانی ہیں آپ کو ہیں تو بہت سی مگر تین بتاتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں پہنچ کے وہی بات آتی ہے نا کہ اچانک آدمی حیران ہوتا ہے پڑھ کے کہ ماں کفر سلیمان سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تو یہ کون کیا ہے کفر کیا اللہ کے پیغمبر تھے آپ سادہ ترجمہ اگر پڑھ رہے ہوں کبھی بھی تو یہاں پہنچ کے ایک دم کھٹک جاتا ہے آدمی کہ اللہ کہتے ہیں سلمان علیہ السلط علام نے کفر نہیں کیا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ اپنے کسی بہت ہی مقرب بندے اور بہت ہی قریبی کے متعلق یہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا فرما بردار ہے اور یہ ہماری ہماری, ہماری جو, جو ہدایات ہیں ان پہ عمل کرتا ہے اور ٹھیک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے تو سننے والا یہ سوچتا ہے کہ آخر وجہ کیا پیش آ ایسے ہی ہے جیسے آج کل کے دور میں بش صاحب یہ کہنے لگیں کہ ڈکچینی پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے یہ جو پالیسیز ہیں ہماری وہ کرتا ہے یہ تو ساری دنیا میں یہ بات آ جائے کہ یہ بات نکلی آ کر کیوں ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہوگی کچھ تو ہوگا اس لیے یہاں پر پہنچ کے ایسے ہی کھٹکا پیدا ہوتا ہے واقف فارسمان سلیمان علیہ السلط والسلام نے کفر نہیں کیا یہ ہے در حقیقت صلاحت وسلام کی شخصیت شخصیات پر جو الزامات لگتے تھے انہیں دھونے کی بات اب ذکر نہیں کیا کہ کس نے کہا ہے لیکن اللہ نے صاف کہہ دیا کہ انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا کیونکہ تورات اب بھی بائبل بھری پڑی ہے اس بات سے اور اسے پڑھ کے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ سلیمان علیہ السلام کا کمبر کہ وہ جادو کے زور پہ کیا, کیا حرکتیں کرتے تھے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے آپ کبھی بائبل کو پڑھیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا اس مقام کا کہ اللہ نے کیوں کہا یہ چیزیں پڑھنا ضروری ہیں. قرآن پاک کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس کے لیے بائبل پڑھیے جب قرآن سمجھ جائیں تو بائبل پڑھنی چاہیے تاکہ پتا چلے اللہ نے کن چیزوں کی نفی کی ہے کن چیزوں کے متعلق کہا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اسی لیے پچھلے حضرات جو تھے نا وہ اس بات پر زور دیتے تھے توجہ دلاتے تھے ایک پادری دلی میں آئے اور شاہم بادشاہ کا دور تھا اور انہوں نے کہا کہ قرآن پاک پہ بحث کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں شاہ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں وقت بتا دیں گے آ جانا اور جو دہلی میں درباری مولوی تھے انہیں جمع کیا اور انہیں کہا کہ بتاؤ بھی اس سے بحث کرنی ہے تو انہوں نے کہا حضور والا ان کے پاس تو بڑا علم ہوتا ہے اور یہ تو بڑے پڑے لکھے اور ایسے گھاگ ہوتے ہیں آپ کو اگر بحث ہی کرانی ہے تو شاہب العزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نوازے ہیں شاہ اسحاق ان کو ان کو کہیے وہ بات کریں شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا, علی بڑا علم اللہ نے دیا تھا اور بہت لوگوں نے حضرت سے پڑھا حدیث کی ہر کسی کی صنعت حضرت سے جاتی ہے اور ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے نانا شابد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنی ساری کتابیں اپنا گھر اپنی اس نواسے کو دے دیا اور فرمایا ہمارے باپ تم ہماری جگہ پہ ہوگی اور حضرت کبھی کبھی ہنستے تھے اور فرماتے تھے کہ حدیث مجھ سے اسحاق لے گیا اور فقہ اسماعیل لے گیا اور اربیت لغت یہ مفتی صدر الدین لے گئے یہ سب حضرت کے شاگرد تھے شاہد العزیز صاحب رحمت اللہ رہے کے تو حضرت ان پہ ایک طرح سے فخر فرماتے تھے کہ ہمارے شاگرد اتنے اتنے اچھے پڑھے لکھے شاہ شاہ صاحب رحمت اللہ رہے میں ساری خوبیوں کے ساتھ ایک چیز قدرتی طور پہ تھی کہ ہکلاتے تھے بولنے میں تو شاگرد سمجھتے تھے ایک قدرتی چیز ہے یہ کوئی عیب بھی نہیں انسمانہ میں کہ اب آدمی کیا کرے اس چیز کا تو انہوں نے نام دیا شاہ صاحب رہ میں تو لارے گا اس وجہ سے نہیں کہ وہ سمجھتے تھے بڑے عالم ہیں اس وجہ سے کہ یہ ہکلائیں لائیں گے اور پادری کے مقابلے میں ہار جائیں گے تو مغلوں پر حکومت پر جو اثر ہے کہ حضرت کا خاندان اتنا زبردست اور اتنا علمی ہے یہ اثر ختم ہو جائے گا تو یہ جو روز روز تعریفیں ہوتی ہیں اس خاندان کی اور اس خاندان کے لیے تحائف اور یہ چیزیں بھیجی جاتی ہیں وہ سب ہماری طرف ہو جائیں گی جان چھٹے گی یہ تھی اصل بات مرض اصل میں یہ تھا نام حضرت کا دے دیا تو جب بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا تو حضرت کے کچھ شاگرد تھے مفتی اب القیوم صاحب رحمتہ اللہ علیہ وغیرہ انہوں نے کہا حضرت آپ تو بڑی شخصیت ہیں. وہ اوپادی آپ سے کیا بات کرے گا ہم بات کریں گے تو حضرت فرمایا نہیں میرا نام آیا ہے. میں ہی جاؤں گا جب زیادہ اصرار ہوا تو حضرت فرمیابی غیرت کے خلاف ہے ہماری عیسائی آئے بات کرنے اور ہم اپنے شاگردوں کو بھیج دیں یہ تو اسلام کا دفاع کا وقت ہے ہم خود جائیں گے بحث ہوئی خیر جب پادری ہار گیا تو قصہ مختصر یہ باہر نکلے تو دہلی کے علماء بھی تھے بادشاہ نے بڑی قدر افزائی کی شاہ عالم بادشاہ نے اور اس نے بڑی تعریف کی حضرت کی اور بتایا کہ آپ کے خاندان سے یہی توقع تھی آپ لوگ اتنے پڑھے لکھے ہیں اور ہر طرف آپ کا ڈنکا ہندوستان میں بج رہا ہے تو حضرت نے باہر نکل کے دہلی کے البھا نے کھا کہ شاہ صاحب ماشاءاللہ اللہ علم تو آپ کا پہلے بھی بہت ہم نے سنا اور دیکھا اور آپ سے استفادہ کیا لیکن یہ تورات کے اتنے حوالے اور انجیل کے یہ کہاں سے یہ تو نہیں پتا تھا کہ آپ نے انہیں بھی پڑھا ہے تو حضرت فرمایا دیلی کے علماء سے فرمایا تم نے میرا نام کیوں دیا اس پادری کے مقابلے میں پر تمہارا یہی خیال تھا نا کہ اس ہار جائے گا تو اگر میں ہار جاتا تو لوگ یہ نہ کہتے کہ اس پادری کے مقابلے میں ہار گیا ہے لوگ یہ کہتے کہ اسلام عیسائیت کے مقابلے میں ہار گیا فرمایا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ جو تم پوچھتے ہو تو رات کا تو جب انگریز آئے تھے ہم اس وقت چھوٹے بچے تھے جب ہوش سنبھالا تو ہمارے نانا شاہد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے ہمیں تو رات پڑھائی اور انجیل پڑھائی اور ہم سے فرمایا کہ میرے بچوں پہلے تمہیں کفر پڑھاتا ہوں دیکھو کیا کیا شرارتیں ہیں پھر تمہیں قرآن پڑھاؤں گا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ حق کس طرح غالبات ہے اور باطل چیزیں کیا فرمائی تو اس وقت ہم نے پڑھ لی تھی اس لیے اب بھی قرآن پاک کو جو سمجھنا ہے نا اس بائبل کو کبھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک اس نے کہاں کہاں کیا چیز ماں خفر سلیمان سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا اب اگر کسی کو بائبل کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا تو یہاں آ کے سوچتا ہے کہ کون کہتا ہے کفر کیا تو جو اسلام کی خدمت ہے کرنے کا کام ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے اور جو بائبل میں چیزیں آئیں ہیں قرآن نے کہاں کہاں اسے رد کیا ہے یہ بھی کوئی کام کرے اگرچہ بہت کم ہوا ہے لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ہوا ہے جنت کمانی ہو تو امریکہ میں آجائے یہاں مسلمانوں پہ اور غیر مسلموں پہ محنت کرے کسی طرح یہ نسل جو ہے نا اگلی آ رہی اسے کیش کراؤ کسی طرح ان کا دین اسلام بچ جائے اسلام پہ اعتماد بحال ہو جائے یہ بہت بڑی چیز ہے اسی طرح یہ اگر کوئی نہیں پڑھا ہوا بائبل تو پھر مشکل چیزیں سمجھنی یہاں اللہ نے فرمایا ماقفر سلیمان اور سلیمان نے کفر نہیں کیا علیہ سلاتو سلام دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ کفر سے مراد انہوں نے جادو لیا اب دیکھیں گے ان آگے کی آیات میں کئی جگہ یہ جادو جو ہے اللہ سے کفر فرما رہے ہیں تو یہاں پر اگر کفر مراد صرف جادو مراد دیا جائے تو پھر ترجمہ یوں بنے گا کہ وہ ما کفر سلیمان اور سلیمان علیہ السلات وسلم نے جادو نہیں کیا ولا کنشیاتی نفرو بلکہ وہ جو شیطان تھے انہوں نے جادو کیا دو باتیں اور تیسرے یہ جملہ دیکھو وہ ما کفر سلیمان ولا کنشیاتی نفرو سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیتان جو تھے انہوں نے کفر کیا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے بارہا سنا ہے حضرت ہمارے شیخ اب السن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر حضرت سے پڑھی تھی ندوا میں بہت تعریف فرماتے تھے اور خیر ان کے مناقب تو بہت تھے کس کس چیز کا تذکرہ کریں حضرت نے جب سیرت لکھی تو چھپ کے مارکیٹ میں آئی اور ایک مولوی صاحب تھے انہوں نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے کفر کا فتویٰ لکھا فتوا لکھ کے ہندوستان پھرتے رہے جو بھی اپنے جاننے والے دستخط کراتے رہے کہ سلیمان کافر ہو گیا سلیمان کافر سلیمان کافر اور وہ ساری کفر کی دستاویز لکھ کے وہ لے آئے حضرت کے پاس اور حضرت کے جو شاگرد تھے ان سے کہا کہ یہ تمہارے شیخ اور تمہارے جو استاد ہیں ان کے کفر کی دستاویز ہے سب نے کافر کرا دیا اس پہ ان سے بھی دستخط کراؤ وہ بھی اپنے کفر پہ گواہی دے انہوں نے سمجھایا انہوں نے کہا بھائی چھوڑو اس بات کو تم حضرت کو کافر سمجھتے ہو تو نہ آیا کرو نہ ملو چھوڑو ان کا نہیں نہیں نہیں عام مسلمانوں کو بچانا ضروری ہے ہم اسے چھپائیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا دستخط کرا کے دو تاکہ پتا چلے لوگوں کو خود بھی اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں تکرار جب بڑی تو وہ دستاویز دے کے بیچارے اندر داخل ہوئے کمرے میں ان کا حضرت ایک ایسا آیا ہے اور دیوانہ وہ افرار کر رہا ہے اور یہ دیکھ لیجئے آپ کے کمر کا پترا ہے تو سید صاحب رحمۃ اللہ نے پڑھا بہت اور انہوں نے اس پہ لکھ دیا وہ ماقف ر سلیمانو ولاکن نشے یاتی کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا کفر کیا شیتانوں یہ لکھ کے خط کر کے واپس پر بھیج دی و ماقفر سلیمان اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلاۃ نے کفر نہیں کیا ولاکن یہ لیکن جو ہے نا نفی کرتا ہے اپنے سے پہلے کلام کی اور اپنے سے بعد آنے والے کلام کا اس بات کرتا ہے لیکن کا اصول یہ ہے گرامر میں اردو میں بھی کہ لیکن سے جو پہلے والی بات ہوتی ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے اور لیکن کے بعد والی بات کا اس بات ہو جاتا ہے اس کی ہاں ہو جاتی ہے مثلا اردو میں اگر بولیں تو یوں کہیں گے کہ کسی طرح آپ لیکن کا استعمال کر لیجئے سب لوگوں نے کھانا کھایا لیکن اب انہوں نے پہلے کی نفی کر دی اور بعد والے کا اثبات کریں گے لیکن کھانا اچھا نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے صحیح طرح کھانا نہیں کھایا ہوگا تو پہلے کی نفی ہو گئی اور دوسرے کا اثبات ہو گیا تو یہاں پہ لیکن کیا ہوا سلیمان علیہ سلاۃ والسلام نے جادو نہیں کیا لیکن یعنی اس پہلے کی نفی کر کے آگے کا بات کر رہے ہیں اشیاتی نفرو شیاتی جو تھے انہوں نے کفر کیا شیاتین سے مراد وہی یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر جو ہیں یہ یہودی اور یا بنی اسرائیل والے اور کیا پچھلے زمانوں میں اور یا یہ کہیے کہ ان کے دور میں سلیمان علیہ سلاۃ وسلام کے دور میں جو شیاتین تھے انہوں نے کفر کیا یعلمون الناس السحر اور وہ تعلیم دیتے تھے سکھاتے تھے لوگوں کو سحر جادو یہ جو یعلمون ہے اس میں معلم کون ہے شیاتین یو یہ, یہ اصل میں فیل لوٹ رہا ہے انہی شیاتین کی طرف کہ یہ شیاتین جو تھے وہ تعلیم دیا کرتے تھے اناس لوگوں کو اصحر سہر کی تعلیم دیتے تھے جادو کی و ماں اور جو چیز یہ ہے دیکھیے کیسے کانٹے کی بات ہے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں لکھ سکتے تھے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات تک پہنچتے خود سے حتیٰ کہ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی یہ ہے اللہ کا کلام اللہ نے ایک تو یہ بات کر دی یہاں پر پہنچ کے آیت بے رب لگتی ہے بظاہر لیکن ہم آپ کو اس کا ربد بتاتے ہیں آیت سیدھی ساری یہ چل رہی ہے کہ سلیمان علیہ سلاۃ والسلام نے جادو نہیں کیا اور شیاتین جو تھے وہ جادو کرتے تھے لوگوں کو سہر سکھاتے تھے اور جو کچھ کے نازل کیا ہم نے دو فرشتے جو کچھ کے نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت تو یہاں پہنچ کے آیت کا رقط بھی ٹوٹ جاتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے سلیمان علیہ السلاۃ کی اور کہاں بات آ گئی باول اور بھاروت اور ماروت رب کیا ہوا ہوا یہ ہے کہ یہودیوں کے یہاں یہاں پہ تفسیر ماجدی پڑی ہوگی اندر کمرے میں ایک چیز تفصیل ماجدی میں ذرا سی عبارت ہے ہم آپ کو سنائیں اگر مل جائے تو ہوا یہ ہے کہ یہودیوں نے جو سلطنتیں قائم کر رکھی تھیں نہ کھلی بھی اچھا جی جی یہ اس کمرے میں اس کمرے میں جہاں ہماری کتابیں رکھی ہیں اس میں ایک جگہ پڑی ہوگی تفسیر ماجدی وہ آپ کو بتاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کی نگاہ اس نقطے تک نہیں پہنچی یہودیوں کی دو حکومتیں بنی اور ایک حکومت جو تھی ان کی وہ بابل پہ تھی اور ایک حکومت ان کی دوسری تھی یہاں پہ ما عبد الماجی صاحب دریابادی رحمت اللہ علیہ نے اس چیز کو لکھا ہے عبارت یہاں آ جائے مولانا لکھتے ہیں کہ تاریخ قدیم کے جاننے والوں سے یہ حقیقت مخفی نہیں کہ عہد رسالت وطلو اسلام سے صدیوں قبل بنی اسرائیل دو مستقل حصوں میں بٹ چکی تھی اسلام کے ظہور سے پہلے بنی اسرائیل کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے ایک ٹکڑا وہ جو بخت نصر کے ہاتھوں جلا وطنی یا جبری ہجرت کے بعد کلدانیہ یا بائبل یا بابل موجودہ عراق میں رہ پڑا تھا اور وہیں بس گیا تھا حضرت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بخت نصر نے جو حملہ کیا تھا اور جس میں بیت المقدس اور یہ چیزیں تباہ ہوئیں اس کا ذکر آگے بھی آتا ہے ایک شاخ بنی اسرائیل کی وہ تھی اور انہوں نے بابل کو اپنا دارالحکومت بنا لیا اور کلدانیہ میں اور وہاں پر رہ گئے اور دوسری شاخ جو ایک مدت دراز کے بعد وہاں سے واپس آ کر پھر فلسطین میں آباد ہوئی دوسری شاخ ان کی وہ تھی کہ فلسطین میں آ کے آباد ہوئی بس یہ بتانا تھا آپ کو کہ دو شاخیں ان کی بن گئیں ایک بابل میں چلی گئی اور ایک چلی گئی فلسطین میں فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلط وسلام کی حکومت تھی وہاں پر انہوں نے ہیل اپنا بنایا تھا ہیل سلیمانی بڑا مشہور ہے یہودی جس کی اب بھی وہ کھدائیاں کرتے رہتے ہیں اور سلیمان علیہ السلاۃ وسلام ہی کے دور کی وہ دیوار اب بھی موجود ہے جس پہ رونا دھونا یہ سب چیزیں ہوتی تو ایک حکومت ہو گئی وہ اور وہاں وہ کرتے تھے جادو جو بھی شیاتی تھے جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے اور ایک حکومت ان کی بابل میں بن گئی اور بابل جو ہے وہ موجودہ عراق میں اب تک ہے شداد کے جو باغات تھے یہ چیزیں بابل کے قصے جتنے بھی مشہور ہیں دوسری حکومت بن گئی تھی وہ اور یہ ہوا ہے صدیوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے <تصفح> یہاں پر دیکھیے ایک جادو وہ تھا جو فلسطین میں چل رہا تھا اور ایک جادو وہ تھا جو بابل میں چل رہا تھا ٹھیک ہے یہ تاریخی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بعد کے مورخین کو بھی نہیں معلوم ہوئی یہ تو بہت بعد میں جب تحقیقات ہوئی ہیں اور اور یہ زمین سے کھدائیاں ہوئی ہیں اور یہ چیزیں آئی ہیں پھر جا کر یہ حقیقت کھلی اللہ تعالی نے یہاں پر یہ کیا ہے کہ پہلے تو نفی کی سلیمان علیہ السلاۃ وسلام کے سحر کی کہ ان کی مملکت میں جو کچھ پڑھا جاتا تھا وہ سحر لوگ کرتے تھے سلیمان علیہ السلام نہیں کرتے تھے پہلا رد ہوا فلسطینی سہر کا ٹھیک اور دوسرا رد جو ہے وہ ما کافر سلیمان کے بعد یہ بابلہ ہاروت و ماروت یہ دوسرا رد ہوا اس جادو کا جو ہاروت اور ماروت دو فرشتے آئے اور بابل کے شہر میں یہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ دوسرا رد اس کا ہوا تو گویا قرآن نے سارے جادو کا رد کر دیا کہ شہر چاہے فلسطینیوں اور چاہے بابل کا ہو دونوں کے دونوں رد کیے جانے کے قابل ہیں اس میں ہمارے اچھے بندوں کا کوئی حصہ نہیں تھا آپ سمجھے سمجھ آئی اوپر رتھ تھا فلسطینی سہر کا کہ وہ جو کچھ جادو وہاں ہوا اللہ تعالی نے بنا بلاکن شیاتی نپروج اور لمون اناس وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے جادو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے روئے سخن اس طرف پھیر دیا کہ تم فلسطین کے جادو کی اور شہر کی بات کرتے ہو ہم تمہیں ایک اور شہر بھی بتاتے ہیں ماروت اور ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے تھے وہ بابل کے شہر میں جو کچھ جادو ہو رہا تھا اس میں بھی کوئی حصہ اللہ کے اچھے بندوں کا نہیں تھا دونوں جادو اللہ نے اکٹھے کر دی سمجھ آئی ٹھیک ہے یہ وہ چیز ہے جو بتاتی ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ بابل کے جادو کیا تھے اور فلسطین کے جادو کیا تھے اور یہ ساری چیزیں یہ تو آرکیولوجسٹ جب آئے ہیں اور کھدائیاں ہوئی ہیں تو تب جا کر یہ سارے راز ان ہوئے شپ ہیں اس بات یہ ہے وہ بات کہ اللہ اعلی نے ایک طرح سے یہاں پر پہنچ کے توقف کر دیا کہ جو المونس صحت وہ سحر سکھاتے تھے لوگوں کو یہاں سے آگے اصل میں تیسرے شبے کا بھی جواب شروع ہو رہا ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے آئے تھے اور نازل ہوئے تھے وہ بھی تو جادو کرتے تھے اور یہاں سے اس تیسرے شبے کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انزل آل ملاکین اور جو کچھ کے نازل کیا گیا تھا ملاکین دو فرشتوں کا یہ بات آپ سمجھے یہ نقطہ آپ سمجھے کہ شہر کی دو قسمیں فلسطین کا الگ اور بابل کا الگ یہ ہے قرآن کی حقانیت کا ثبوت کہ ایک ایسا ایسی ہستی اس کو بتا رہی ہے جس ہستی نے کسی سے نہیں پڑھا کسی کے سامنے زانوے طلب طے کیا قرآن ٹھوک بجا کر دعوے کے ساتھ کہتا ہے کہ نہ اس جادو میں حصہ تھا نہ اس جادو میں حصہ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے سچائی کی دلیل ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے اللہ تو حقائق کو بیان کرتا ہے اور خدا کو معلوم ہے کہ دنیا ہر پھر کے تحقیق کر کے پھر اسی نتیجے پر پہنچے گی اب ڈیڑھ ہزار برس کے بعد جو کچھ ہسٹورینز لکھ رہے ہیں بریٹانیکا میں اور ریلیجن اینڈ ایتھکس میں اور بائبل پہ جو کریٹسزم ہو رہا ہے اب جو چیزیں اس میں یہی چیز ہے اور ڈیڑھ ہزار سال پہلے ایک ایسی ہستی نے حقائق بیان کیے جس نے کوئی تاریخ کسی سے نہیں پڑی تھی کچھ پتا نہیں تھا ان چیزوں کا لیکن نشاد فرمایا یہ اللہ تعالی نے وہ انزل انزلہ اور جو کچھ کے نازل کیا گیا یہ ماں کا جو لفظ ہے نا عربی میں کی طرح سے استعمال ہوتا ہے ماں نفی کے معنی میں بھی آتا ہے اور ماں جو کچھ کے موصولہ کے معنی میں بھی آتا ہے یہاں پر بعض لوگوں کو دھوکا ہوا ہے اور انہوں نے اس ماں کو نفی کے معنی میں لے لیا ہے اور انہوں نے ترجمہ یوں کر دیا ہے کہ وہاں انزلہ الملاکین اور دو فرشتوں پہ کوئی چیز نازل نہیں کی گئی بے بابلہ بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے تھے جب یہ کیا ہے تو پھر اسی کے مطابق آگے چلتے گئے ہیں وما من احدین اور وہ کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے جب تھے یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے یہ ساری پھر بات ہی آگے بدل گئی ہے اور یہ بالکل غلط بات ہے یہاں جو ہے نا ما یہ موصولہ ہے کہ جو کچھ کے اچھا موصولہ ہے نافیہ نہیں نفی کرنے کے لیے نہیں اور اس کا عطف کہاں جا کر پڑھ رہا ہے یہ پیچھے آپ نے دیکھا ہے تطلو وہ تب ماں تتلو ہے نا اور وہ پیروی کرتے تھے جو کچھ کے شیاتین پڑھتے تھے ٹھیک ہے ہے نا نظر آ رہا ہے بولتے نہیں ہو یار اور اسی طرح یہ جو ہے وہ ماں انزلہ یہ جو واؤ ہے نا آپ اس کو یوں کر لیں گے کہ وت بہو ما تتلو شیاتی نو الک سلیمان وا ما تتلو نا... وت بہ ما انزل الملا <ملکین> یہ جو وما ہے اس کا تعلق بھی اس تتلو سے جا کر جڑ جائے گا کہ جو کچھ کے شہر میں شیاطین تعلیم دیتے تھے اسلط سلیمان علیہ السلط کی سلطنت میں اور جو کچھ کے وہ دونوں فرشتے بابل کے شہر میں نازل ہوئے تھے جو کچھ ان پہ نازل کیا گیا یہاں جو ماں ہے اس کے معنی ہیں اللہ زی اور اسی طرح یہ جو ماں ہے نا اسے نفی کا قرار دیں کہ وہ ماں عنزلہ عاللم اور دو فرشتے نازل ہی نہیں کیے گئے جو اسے کہتے ہیں نا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے جو ماں آیا ہے یہ جو وما کفر سلیمان آپ سمجھنے کی سے کوشش کیجئے یہاں پہ, پہ پہنچ کے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دھوکا ہو گیا ہے۔ وہ اس وماں کو انزل لال الملاکین سے جو پہلے ہے اس وماں کے ساتھ جوڑتے ہیں جو کفر سلیمان سے پہلے ہے۔ اسی آیت کی بات ہے کہیں اور نہ چاہیے اسی آیت میں وما کفرسلیمان آیا ہے نا اس وما قفر سلیمان وما انزلا آل ملک ان دونوں کو وہ ایک جیسا سمجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلاۃ والسلام نے جادو نہیں کیا اور نہیں نازل کیا گیا کچھ بھی فرشتوں پر دو فرشتوں پر وہ دونوں میں نفی لیتے ہیں جبکہ ہم کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے وما کفر سلیمان میں ما نافیہ ہے نفی کرنے والا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں کیا سلیمان علیہ صلاح سلام نے جادو وہاں پہ ماں نفی میں آئے گا اور یہاں پر ماں جو ہے موصولہ ہے اور اس کا تعلق ماں تتلو سے بنتا ہے ماں کفرہ سلیمان سے نہیں بنتا سمجھ آئی کسی کو نہ سمجھ ہو تو پھر بتائیے سوائے سونے والوں کی ماں تتلو سے ٹھیک ہے بس آپ تھی آگے بات اس کو چھوڑیے سمجھ آ کہ اس کا تعلق ما تطلو سے بنتا ہے ما انزلہ ما تطلو یہ ہیں آپس میں تعلق اس کے یہ وما کفر سلیمان سے وما انزیلا کا تعلق نہیں بنتا اچھا جی آگے چلیے اللملا کین دو فرشتوں پر یہ جو دو فرشتوں کا کہا ہے یہ جو دو فرشتوں کا کہا ہے ملکین دو کراطیں اس کی ملاکین دو فرشتے اور ملکین دو بادشاہ اور دونوں متواتر اور دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں لیکن مفسرین کی اکثریت اور جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ ملکین ہے وہ ملکین اور جو کچھ کے نازل کیا گیا دو فرشتوں پر اور اگر آپ دوسری ترجمہ طرح ترجمہ کریں گے ملکین سے لام کی زیر کے ساتھ تو پھر ترجمہ یوں بنے گا کہ جو کچھ کے نازل کیا گیا دو بادشاہوں پر جو بابل کے شاعر میں تھے ہاروت اور ماروت ان کے نام تھے لیکن اکثریت امت کی اس طرف نہیں گئی وہ ملاقین کو ہی پڑھتے وہ جی؟ یا تو ملائی کتو کا لفظ ہی نہیں آیا یہ کوئی موقع ہے اس بات کے پوچھنے کا وہاں انزل الملا کہیں اور جو کچھ کے نازل کیا گیا دو فرشتوں کے اوپر وہ بابلہ بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے اچھا یہ جو آغیر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہاں یو المانی اس, اس سے پہلے آپ ایک لفظ دیکھیے کہ بلاکن شیاتی نکفرو یو المنس کہ یہ تعلیم دیتے تھے تو اس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تعلیم دیتے تھے سحر کی جادو کی یہی نا عہد رسالت کے یہودی ہو گئے نا تو پھر اس کا ترجمہ حال کے سیرے سے کریں گے کہ جو کوئی تعلیم دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی جو المون النا لوگوں کو جادو سکھاتے تھے ٹھیک ہے اور اگر آپ کا ترجمہ مانے کہ یہ ماضی کی بات ہے تو اس المون کا تعلق جا کر جڑے گا من الزین اوت الکتاب اوپر آیا کہاں آیا نبد فریق الزین اوت الکتاب پیٹھ کے پیچھے پھینک دی انہوں نے وہ کتاب جو اللہ نے نازل کی تھی ان پہ ٹھیک ہے اس زمانے میں یہودی اس کا تعلق بن جائے گا یو المون اناس شہر وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے ٹھیک ہے تو آپ ترجمہ کریں گے ماضی کے سیگے سے اور ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں حال کے سیگے سے دونوں چیزیں درست ہیں سمجھ آئی نہیں آئی یو المون جو ہے نا لفظ اس لفظ پہ ایک بات رہ گئی ہم پھر بیان کرتے ہیں اسے یہ یو المون اناس شہر وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے سحر کی ہم کہتے ہیں کہ علمون سے مراد معلم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی تو پھر ترجمہ یہ بن جائے گا کہ وہ یہودی جو ہیں وہ شیطان تعلیم دیتے ہیں سہر کی جادو کی کلیئر ہوگی اور اگر آپ کے ذمے جو کام ہے اگر آپ وہ کریں تو آپ یہ کریں گے کہ یو المون کا تعلق بنے گا اوپر سے اس فریق سے جس کو اللہ نے جس گروہ کو کہا کہ من الزین اوت الکتابہ کتاب اللہ وراء رحیم اور وہ فریق جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا یہ فریق جو تھا نا جو المون الناسہر یہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے تورات کو چھوڑ کے جادو میں لگ گئے تھے اب سمجھ آئی کلیئر ہو گیا نہیں پھر اس کو چھوڑی وہ تو بات آگے کی ہمیں تو صرف اس تک رہنے دیجیے جس لفظ کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سمجھ آ گئی آگے چلیے جو باتیں آگے کی ہیں وہ آگے بات کریں وہ یہ کہ یہ بات آگے آ رہی وہ ما ان سے و ماروت اور جو چیز نازل کی گئی الملکین دو فرشتوں پر بابل کے شہر میں ہاروت اور ماروت یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نازل کی گئی تو نزول کئی ایک چیزوں کا ہوتا ہے لباس کے متعلق بھی آیا کہ نازل کیا گیا لوہے کے متعلق بھی آیا ہے کہ نازل کیا گیا تو وما ان میں جو کچھ جادو یا جو چیزیں بھی ان کی حقیقی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے کہ حقیقت میں تو سب چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے تو مشیت اور تقدیر کی جو چیز ہے یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے کہ ارشاد فرمایا گیا اچھا وما یو من احادین اور کسی کو بھی وہ جتلاتے نہیں تھے یہاں یو علمان جو ہے یہ تعلیم کے معنی میں نہیں کسی کو بھی جتلاتے نہیں تھے یہ ہے جڑ اور اصل ان تمام شبہات کی کہ فرشتے تعلیم دیتے تھے جادو کو یہی یہودی کہتے تھے وہ کہتے تھے اگر شرک اتنی ہی برا ہے جس کے خلاف آپ اتنی بات کر رہے ہیں تو سلیمان علیہ سلاۃ وسلام بھی کرتے تھے اور وہ فرشتے بھی جو بابل کے شاعر میں آئے تھے یہی شبہ تھا نا تیسرا اللہ نے فرمایا اور وہ کسی کو آگاہ نہیں کرتے تھے جتلاتے نہیں تھے یہاں پہ ترجمہ یہ نہیں ہے کہ وہ تعلیم نہیں دیتے تھے اگر یہ ترجمہ کریں گے تو پھر شبہ ماننا پڑے گا پھر اس کا جواب کوئی اور دینا پڑے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سرے سے اس کا ترجمہ ہی تعلیم دینا نہیں کیا جائے گا بلکہ ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ وہ آگاہ نہیں کرتے تھے جتلاتے نہیں تھے کسی کو بھی حتا یہاں تک کہ یقولہ وہ کہہ دیتے تھے انما نہ تمہاری جانچ اور آزمائش ہیں فلا تکفر سو یہ کفر نہ کرو جادو یہ کفر جو ہے یہ نہ کرو ہوتا یہ تھا کہ لوگ اپنا جادو ان کے پاس لے آتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ یہ جادو ہے جو ہمارے شہر میں ہے اور آپ بتائیے اس میں سے کیا چیز ہے تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ کفر نہ کرو ہمیں یہ چیزیں پتا ہیں لیکن یہ جو تم کفر کر رہے ہو نا یہ کفر ہے اور ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی تشریح میں ایسی بات ارشاد فرمائی فرمایا ایسے ہی ہے جیسے کوئی قاضی سے جا کے پوچھے کہ کن کن صورتوں میں چوری پہ حد نافذ ہوتی ہے اور قاضی بتایا کہ یہ صورتیں ہیں جن میں حد نافذ ہوتی ہے اور وہ پھر اس کے بعد چوری کرنے لگ جائے یا وہ کہے یہ کام تو نہیں کرتا باقی اور کام کر لیتا ہوں تو قاضی کا تو کوئی قصور نہیں اس میں اس نے تو بتایا ہے کہ یہ یہ چیزیں ہیں ملک کا قانون یہ ہے بس ایسے ہی یہاں پر فرشتے انہیں کہہ دیتے تھے کہ یہ جو تم جادو لائے ہو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اس کو اس طرح پڑھو گے تو فلاں جگہ پر یہ حرکت ہو جائے گی اس طرح کرو گے لوگوں میں تفریق پھیل جائے گی اس طرح کرو گے دشمنی پھیل جائے گی اس طرح کرو گے محبت ہو جائے گی اور دیکھو ہم تمہاری آزمائش ہیں ایسی باتیں ہم سے نہ پوچھو یہ چیز ہے وہ مایو من دن اور کسی کو وہ نہیں جتلاتے تھے حتیٰ یقولہ یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے انمان ہن فتنتن ہم کیا ہیں فتنہ میں ہیں فلاں تکفر ہم تمہاری جانچ ہیں آزمائش ہیں فتنا کہتے ہیں اس آزمائش کو اس جانچ کو اس امتحان کو جس میں کسی بھی آدمی کے لیے اپنا ایمان باقی رکھنا دشوار ہو جائے یہی مانا آئے ہیں حدیث میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آمد تقریب اتنے فتنے ہوں گے کہ ایک آدمی صبح مسلمان ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا یہ ہے چیز اچھا یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمہاری جانچ اور آسمائش ہیں اور دیکھو یہ کفر نہ کرو کفر سے مراد پھر وہ یہ شہر آ گیا نا جادو اوپر بھی وما کا فرح سلیمان سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا قرآن بار بار جادو کو کفر سے تعبیر کر رہا ہے یہ اتنی شدید چیز ہے ایک بات اور ہے اور وہ یہ کہ یہ جو وما انضلع الملکین میں واو آیا ہے یہ ایک واو ہے اور اس کا تعلق ہم نے کہاں بتایا تھا ماتتلو سے دو گئے ان دونوں پر حکم یہ لگے گا و کا اس وما کا تعلق وما وما انزلہ کا تعلق بتایا تھا نا واؤ جو آتفا ہے وما انزلہ الملاکین میں ہے نا ایک تو دیکھ رہے ہیں آپ اس واؤ کا تعلق ہم نے بتایا تھا تتل شیاتین کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور ان دونوں پر حکم آئے گا وتا کا تو اب دیکھیے تفصیل اس کی یوں بنے گی کہ وت بہ ماں تتل شیاتین ولا سلیمان وت بہ انزل عالل ملاقینی وا بھی لاروت اس بات کو سمجھے اطف جو ہے وہ ماں انزلہ کا چلا گیا ما تطلو پہ ما تطلو جو کچھ کے ما انزلہ جو کچھ کے نازل کیا گیا ما تطلو جو کچھ کے پڑھا جاتا تھا اور ان کا تعلق جا کے بنا وتا بہو سے کہ اس کی پیروی کرتے تھے ما تطلو سے بھی مراد جادو ہے نا اور ما انزلہ سے بھی مراد جادو ہے یہ جو تتلو کے بعد واؤ لگاتے ہیں اس کا وما انزلہ کا اور یہ دونوں سیگے جا کر ملیں گے وتا باؤ سے اتف اس کا کہاں بیٹھتا ہے اصل میں تو مفسرین پہ بحث یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں وما انزلہ ان میں واؤ کا اطف کیا ہے وہ ماؤ کا اطف اور معطوف قرار دیتے ہیں ما تتلو کو اور ان دونوں پہ حکم لگاتے ہیں و باؤ کا یہ ہے لغت کی بحث جسے میں مشکل الفاظ میں کہنا نہیں چاہتا اس لیے کہ سمجھنا دشوار ہے ٹھیک ہے جی آگے چلیے اچھا ایک رائے یہ بھی ہے مفسرین کی کہ یہ جو وما انزلہ الملاکن ہے یہ جو وما انزلہ ہے اس کا اطف بالکل قریب میں سحر پہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بلاکن شیاتی نکفرو المون سہرا وما انزلہ الملاکین کہ وہ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو سحر کی جادو کی اور جو کچھ کے نازل کیا گیا فرشتوں پر وہ بھی تعلیم دیتے تھے جادو کی کشاف نے زمکشری نے یہ لکھا ہے لیکن یہ اور مشکل بات ہے اس کو چھوڑ کے آگے چلتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ومایول من احدین اور وہ کسی سے جادو کے متعلق جتلاتے نہیں تھے بتلاتے نہیں تھے کسی کو بھی جتلانا ایک چیز پہلے سے ہے اور اس کو جتلانا اس میں آگاہ کرنا دو چیزوں میں آپ فرق کر لیجئے ایک ہے تعلیم دینا کوئی چیز پتہ ہی نہیں ہے کسی کو جا کے بتانا اور ایک چیز ہے پہلے سے کسی کو خبر ہے اور جتلانا کہ یہ کام نہ کرو یہ اس طرح ہے ایک ہے آپ کسی کو جا کے رائفل دے دیں ہتھیار دے دیں لڑائی ہو مار لے اپنے آپ کو دوسرے کو مار دے اور ایک ہے اس کے پاس پہلے سے اسلحہ موجود ہے اور آپ نے جا کے اسے بتایا کہ دیکھو یہ کام ایسے نہیں کرتے یہ, یہ غلط بات یہاں وہ جتلانہ مراد ہے تعلیم مراد نہیں وہاں یقولہ فلاطک پور یہاں تک کہ وہ کہتے تھے ہم تمہاری جانچ اور آزمائش ہیں یہ کفر نہ کرو یعنی جادو نہ کرو من کا جو لفظ ہے نا من احادی کسی کو بھی یہ من جو ہے یہ زائد ہے تاکید ہے استغراق کے لیے استعمال کیا وَمَا من اح دن کسی کو بھی نہیں بتاتے تھے کسی کو بھی نہیں جتلاتے تھے جادو لیکن وہ یہ ضرور کہہ دیتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے ہیں اور تکوینی طور پر دنیا میں اللہ نے آزمائش کے لیے چیزیں بھیجی ہیں اگر آزمائش نہ ہوتی اس دنیا میں تو سارے مسلمان ہی نہ ہوتے اگر آزمائش نہ ہوتی تو سارے جنتی نہ ہوتے فیت علم اور لوگ جا کے ان دونوں سے ان دونوں فرشتوں کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے یعنی وہ جتلانے والی بات ماں یو فرق ہی بے نل جو چیز تفریق ڈال دے الگ الگ کر دے بیوی کو اور اس کے شوہر وہ ایسا جادو جا کے سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے اور شوہر اور بیوی الگ الگ ہو جائیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے اتنی بڑی یہ حرکت ہے کہ اللہ نے خاص طور پہ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اس جادو سے تو اور بھی بہت سے کرتوت کرتے تھے اللہ نے کہا ہے کہ بین المرء یہ وسوجے شوہر اور بیوی بی کے درمیان فرق پڑ جائے طلاق ہو جائے وہ یہ چیزیں جا کے سیکھتے تھے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں بغیر کسی وجہ کے یعنی بغیر کسی شرعی وجہ کے اپنے شوہروں سے طلاق مانگتی ہیں بلا شک کو شبہ فرمایا ہن منافقات وہ ہیں جو منافق عورتیں سختی سے منع کیا کہ بغیر کسی وجہ کے مت اپنے شوہر سے طلاق مانگ اور اسی طرح مردوں کو بھی منع کیا کہ وہ بغیر کسی وجہ کے طلاق دینا شروع کر دے اور یہ چیزیں سختی سے اسے روکا ہے اس لیے ارشاد فرمایا یہاں پر کہ وہ جادو میں سے بھی جا کر یہ چیز سیکھتے تھے کہ شوہر اور بیوی میں طلاق کیسے ہو ظاہر ہے کہ سارا معاشرہ اس کی دپیٹ میں آ جاتا وہ ماہم بے غال رینا اور وہ ہرگز نقصان پہنچانے والے نہیں تھے اس جادو سے من آہدن کسی کو بھی اللہ بے اس مگر اللہ کی تقدیر تھی جو غالباتی تھی اللہ کی تقدیر اللہ کی مشیت یا پھر خدا نے اس توحید کا ذکر کر دیا کہ توحید اللہ کی ہے زہر میں اثر بھی تو اسی نے ہی رکھا ہے مرتا ہے زہر کھا کے تو اثر تباری تعالی نہیں رکھا اور اس طرح کی بھی جتنی چیزیں ہیں بیاتا المون اور وہ جا کر حاصل کرتے تھے اس چیز کو ما یور جو انہیں تکلیف دیتی تھی لوگوں کو بلا ینفا جو انہیں انہ نفع نہیں دیتی تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے جو نفع نہیں دیتی تھی اور تالی اور جو, اور جو, اور جو اور وہ چیز سیکھتے تھے جو, جو کہ نقصان دیتی تھی تکلیف دیتی تھی تو کیا اس میں نفعے کی چیز تھی یہ تو صاف پتا چلتا ہے کہ اللہ نے کہا نقصان والی چیزیں سیکھتے تھے نفعے والی نہیں سیکھتے تھے اس دکان سے جا کے شہد نہیں خریدتے تھے زہر خریدتے تھے تو مطلب دکان پہ دونوں چیزیں پائی جائیں اسی لیے فکا کہتے ہیں کہ جس چیز کا نام جادو ہے وہ ایسی چیز ہے جو الفاظ کے ذریعے کی جاتی ہے اور ان الفاظ کا اثر انسانوں میں ظاہر ہوتا ہے اور جادو کی وہ قسمیں تیرہ قسمیں شابد العزیز صاحب محدث اسلوی رحمتہ اللہ علیہ نے گنوائی اور شادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بڑھاپے میں عبرانی زبان پڑھی فرمایا ایک یہودی کے ساتھ دوستی ہو گئی ہماری دلی میں اور فرمایا میں نے ان سے عبرانی زبان پڑھی تاکہ تورات کو پڑھ سکوں بڑا کمال تھا حضرت اور شاہ صاحب نے تیرہ قسمیں لکھی ہیں جادو کی اور جادو کی ہر قسم میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا پڑتا ہے خدا کے علاوہ پکارنا پڑتا ہے شیاتین کو جنات کو علیہ زب اللہ اور شیاتی آتے بھی ہیں اور مدد بھی کرتے اور اتنے کبھی اعمال ہیں حرام چیزیں کھانی پڑتی ہیں ایسے ایسی کرتوت ہیں کہ ان کے کفر ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور اس انسان کو ملکہ حاصل ہو جاتا ہے جادو کی یہ جو تیرہ قسمیں حضرت نے لکھی ہیں ان میں تو یہ اسی جادو سے ملتی جلتی چیز کلام کا اثر ہے نا حقیقت میں تو کلام ہی ہے کہ اتنی بار یہ چیز پڑھ لو اتنی بار اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کر لو اتنی بار یہ حرکتیں اور ستاروں کو پکارنا ہے یہ جو یونانی تھے جادو کرنے میں ستاروں سے مدد لیتے تھے لاہور جو ہے اس کو ہندوؤں نے آباد کیا تھا اور مندر بنایا تھا انہوں نے بہت بڑا سورج کے لیے اور سورج کی پرستش کے لیے جمع ہوتے تھے کسی زمانے میں اور سب مل کے سورج کو پکارتے تھے اور عجیب و غریب چیزیں اس سے ظاہر ہوتی تھی اور اسی بنیاد پر یونان میں چلے جائیں اگر اب بھی آثار پائے جاتے ہیں کہ یہ جو ٹیمپل تھا یہ جو مندر تھا یہ جو چیز تھی یہ اتارد ستارے کے لیے بنائی گئی تھی یہ مریخ کے لیے بنائی گئی تھی یہ چاند کے لیے بنائی گئی تھی یہ سہرا ستارے کے لیے بنائی گئی تھی اور عبادت کرتے تھے وہ اور اس کی وجہ سے شیاتین ان کے پاس آ کے انہیں آگے کی خبریں بتاتے تھے کہ کیا ہونا ہے اور اس وجہ سے یہ جادو چلا اور بہت چلا پوری پوری تہذیبیں اس میں بغرق ہو گئیں اور برباد ہو گئیں اور اللہ کی کتاب کو لوگوں نے پس سے ڈال دیا اور اس میں اس میں ہو گئے تو کلام کا اثر ہوتا ہے بنیادی طور پہ تو ایسا کلام سیکھتے تھے جس سے انسانوں کو نقصان ہو اور نفع نہ ہو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کی ہو گئی دو قسمیں ایسا کلام بھی ہے جس سے نفع ہو اور وہ کلام اللہ کا ہے اب بھی اگر کوئی خدا کے کلام کو پڑھے کہ انسانوں کو اس سے نفع ہو انسانوں پہ پڑھ کے دم کرتے پھونکتے وہ چیز جائز ہے لکھ کے دے دے تعویز کی صورت میں وہ بھی جائز ہے اس لیے کہ بنیادی طور پہ اس نے نفع پہنچایا انسانوں کو اور ترمزی کی روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے میں سوتے میں ڈر جاتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ایک دعا سکھا دی اور ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو تو اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو دعا سکھاتے تھے اور جو چھوٹے بچے نہیں پڑھ سکتے تھے ترمیزی میں آیا ہے کہ وہ اسے لکھتے تھے کاغذ پہ بس کا اور اس کی گردن میں لٹکا دیتے تھے ڈال دیتے دوسری طرف جن احادیث میں آیا ہے کہ یہ تعویذ اور یہ چیزیں شرک ہیں اس سے مراد جادو کی وہ قسمیں جو تیرہ قسمیں آپ سے پہلے عرض کی کہ یہ چیزیں ہیں جو شرک پر مبنی ہیں وہ ہیں حرام حتہ کہ کفر ہے بعض میں اللہ اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ کوئی آدمی قرآن میں حدیث میں جو چیزیں آئی ہیں وہ پڑھنے کو بتلائے کہ بھائی یہ دعا پڑھ لیجیے یہ آیت پڑھ لیجیے اور کوئی نہیں پڑھ سکتا اور لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کے وہ چیزیں کتاب و سنت سے ثابت ہوں اور اس میں کسی کا نقصان نہ ہو اس پہ مصنف ابنبی شعبہ میں مصنف عبدالرزاق میں کئی چیزیں آئی ہیں کہ تابئین لکھ دیتے تھے کوئی چیز اور کہتے تھے یہ گلے میں ڈال لینا یار ایسے بھی آتا تھا کہ وہ لکھ دیتے تھے ایک میں اور کہتے تھے کہ اسے دھو کے پی لینا یہ چیزیں تابئین کے دور میں بھی تھی اس لیے ساری قسموں کو ایک جیسا قرار دینا کہ یہ حرام ہے یہ درست نہیں جن چیزوں میں آئی ہے وہ کہ یہ دھاگے اور یہ تعویذ اور یہ سب چیزیں شرک کی چیزیں ہیں اس سے مراد ہوئی چیزیں ہیں جو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتی تھی نفع نہیں دیتی تھی اور جہاں پر آیا ہے وہاں پر یہ بھی ہے اور کوئی آدمی ان چیزوں کو نہ کرے اور محض اللہ پہ توکل کرے محض اللہ پہ بھروسہ کرے تو سبحان اللہ وہ بھی اس کی حالت ہے ٹھیک ہے کوئی ارج حدیث میں آیا ہے ایک جماعت کے متعلق جنہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ, وہ لوگ ہوں گے جو محض اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنے والے تھے جب وہ بیمار ہو گئے تو انہوں نے دوا لی اور کسی سے جا کے دم نہیں کرایا بڑی مشکل ہے بڑا مشکل مقام ہے شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہو وغیرہ تو سر میں درد ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ گولیاں دو کی جگہ کھاؤں اور میں لیٹ جاؤں اور سو جاؤں کہاں برداشت ہوتی ہیں اتنی چیزیں ہوں گے اللہ والے ایسے جن کے مطلب الکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کسی سے دم نہیں کراتے تھے تو وہ لوگ مراد وہ بھی ایک جماعت ہے ایک چیز ہے شریعت میں کسی کام کا جائز ہونا اور ایک ہے کسی کا فرض اور واجب کے درجے میں ہونا دونوں میں فرق کرنا چاہیے مفتی حضرات جواز کا فتویٰ جو دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس پہ عمل بھی کر لیا جائے مفتی کہتا ہے یہ چیز جائز ہے عمل کرے نہ کرے اس کی مرضی اگر وہ کہتا ہے کہ یہ جائز ہونا مطلب یہ ہے کہ فرض ہے تو پھر تو عمل کرنا ہے جیسے کوئی کہتا ہے نماز کا پڑھنا وہ کہتے ہیں تمہارے لیے جائز ہے مسافر اور دو رکھتے پڑھنا جائز ہے تمہارے لیے اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ کوئی آپشن ہے چھوڑ دے نمازی کو وہ پڑھے گا نماز ضرور اور ایک چیز یہ ہے کہ جیسے تعویذ کا آپ پوچھتے ہیں تو کوئی آپ سے کہتا ہے کہ اچھی چیز ہے تو جائز ہے لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ ضروری تعویذ لینے کوئی نہیں دیتا اس کی مرضی جیسے کل تبسل کی بات تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا ہم نے کہا تھا کہ یہ درست ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ اس پہ خام بحث کی جائے کوئی آدمی اس کو اختیار کرتا ہے اس کی اپنی حالت ہے ٹھیک ہے اس کا جواز ہو ہے اور کوئی آدمی اس کو اختیار نہیں کرتا نہیں اس پہ عمل کرتا وہ اس کی اپنی مرضی ابھی ہو تو جائے ابھی جادو ہونے دیجئے پھر بات کرتے ہیں توڑنے اچھا ٹھیک ہے جناب یہ ہے چیز یہ تعلوم و لائن فاؤ اور اس جادو کو حاصل کرتے تھے غیر نافع چیزوں کی تعلیم کو اور نفے والی چیزوں کو نہیں حاصل کرتے تھے ولا قد اور بلا شک و شبہ جانتے ہیں علم حاصل کر رکھا ہے اچھی طرح جانتے ہیں کون وہ لما جو یہودی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ ترجمہ کیا کریں گے کہ والا کا انہوں نے وہ جانتے تھے انہوں نے جانا بالکل ٹھیک ہے لمن اشتراحو کہ جس چیز کو وہ خرید رہے ہیں بدل رہے ہیں تبدیل کر رہے ہیں ترجیح دے رہے ہیں اشتراو کی ضمیر کی در لوٹی لم نشتراح ہاں جادو ہاں جادو کی بجائے کوئی آئے دکھائیے نا اوپر کیا ہے صحیح. وہ على ما تفلشیا تینوں آلہ ملک سلح ماں ماں زلالی بے واہ بلا سمجھ آئی کہ اللہ نے فرمایا بالا قد عالم لم وہ جانتے تھے کہ جو چیز وہ اشترا ایسا لگتا ہے نا جو خریدنے اور بیچنے دونوں معنی میں آتا ہے یہی جی بات تھی نا اور اشترا ترجیح کے معنی میں بھی آتا ہے دونوں مقامات گزر چکے نا یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شک کو شبہ وہ جانتے تھے یہودی علماء یا جانتے ہیں کہ جو چیز وہ ترجیح دے رہے ہیں جس کو یعنی جادو کو لمن اشترا ہو ایک تو تشریح وہ ہو گئی کہ ما لے کچھ ذرات کا خیال یہ ہے اچھا پہلے ایک کو مکمل کر لیں کہ جو جس چیز کو یہ ترجیح دے رہے ہیں یعنی جادو کو تورات پر یا جادو کو قرآن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مالحوفی اللہ کے من انخلا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں کتنا بڑا خسارہ ہے اللہ نے فرمایا یہ جانتے ہیں سب کہ جس چیز کو یہ ترجیح دے رہے ہیں جادو کو اس کو کرنے کے بعد آخرت من کا کوئی حصہ باقی نہیں بعض کا خیال یہ ہے کہ والد عالم و لمن اشتراح کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ جو چیز اشتراح کی ضمیر وہ کہتے ہیں اس کا مرچا تورات ہے کہ جس تورات کو یہ پسے بش ڈال رہے ہیں بیچ رہے ہیں اس کو بیچنے کے بعد مالہ آخرت من خلاق آخرت من کا کوئی حصہ نہیں اسی لیے صاحب بہار المحیت نے ابویان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے اس ہو کی ضمیر کا مرچہ ما ماتتلو کو قرار نہیں دیا وہ کہتے ہیں کہ یا تو اسے لگاؤ قرآن کے ساتھ یا لگاؤ تورات کے ساتھ تو قرآن کے ساتھ لگائیں گے تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ یہ یہودی اللواج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس قرآن پر ترجیح دے رہے ہیں یہ جادو کو تو مالحف اللہ آخرت من خلاق آخرتمن کا کوئی حصہ نہیں اور یا لگائیں تورات پر تو پھر مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں اور تورات کو ترجیح نہیں دے رہے بلکہ جادو کو ترجیح دے رہے ہیں تورات میں آخرت میں کوئی حصہ نہیں یہ آخری دونوں کال جو ہیں یہ جو قرآن اور تورات کا یہ باہر محیط میں ہیں تو اس صورت میں اشتراک کے دوسرے معنی بیچنے کے ہو جائیں گے کہ تورات کو بیچ کر جادو کو خرید رہے ہیں قرآن کو بیچ کر جادو کو خرید رہے ہیں جو قرآن نازل ہو رہا ہے اگر آپ کریں گے تو پھر کیا مانے ہوں گے تورات کے اور ہم جس طریقے پہ چل رہے تھے اس کے کیا مانے ہوں گے قرآن کے ہاں یہ ہے نا بات اس سے پتا چلتا ہے کہ جاگرے والا عالم علماً اشترا اور بلاشق کو شبہ یہودی علماء جانتے ہیں کہ جس چیز کو وہ بیچ رہے ہیں خرید رہے ہیں ترجیح دے رہے ہیں مالو فی آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے والا شروعی اور کتنی ہی بری چیز ہے جس کے لیے انہوں نے شروع باؤ بیچ دیا جس چیز کے لیے انہوں نے بیچ دیا انفسوم اپنی جانوں کو اپنی جانوں کو بیچ دیا جن چیزوں کے لیے کتنی بری چیز ہے کہ جادو کے عوض میں اپنی جان برباد کر دی بعض حسرین کہتے ہیں ولبی لبے سماشو بہی حضور انفسم اپنی جانوں کے لیے لذت حاصل کرنے کے لیے حز مزے اپنے نفس کے مزے حاصل کرنے کے لیے کیونکہ پیسہ ملتا تھا نا جادو کرنے پہ تو اس سے ظاہر ہے کھانا پینا اس قسم کی عیاشیاں ساری تھیں اللہ نے فرمایا ہے کتنی بری چیز ہے جو اپنے نفس کی عیاشی کے لیے نفس پرستی کے لیے ان لوگوں نے یہ حرکت کی کہ انہوں نے تورات کو یا قرآن کو بیچ دیا اور جادو کو کیا لو قانو یا اے کاش کے یہ دیتے کیسی رحمت ہے خدا کی فرماتے ہیں لو قانو یا لمون کاش کے انہیں عقل آتی کہ تم دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے قرآن کو یا تورات کو بیچ رہے ہو اور اس کے عوض میں جادو کو خرید رہے ہو اور کفر کر رہے ہو مالہو فی پھر لاخرت خلاق سے پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن جادو کو کفر کہہ رہا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ کافی ہوئے نا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوا